اور ضرور کافر تو اسی معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپن بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب کرند سنتی ہے اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہے